ہو گیا دیر ہو دیر اللہ تعالیٰ دین الاسلام جی ہے آدر نجات کے لیے کافی میری کریں دنیا کے کام سوار کیا اور پہلے اسلام سب سے پہلے عادم اسلام کر سب سے پہلے آباد اسلام پہلے پیغمبر اعظم اسلام اور سب سے پہلا عزم اسلام ہر پیگمبر کا جی اسلام ہے ٹھیک ہے اور مسلمان باعث ہیں بکسمتی میں جب ہم جو ون سطح تقریبات میں تھے تو اس میں بغیر جادو کی اندر یاد کی جو ون کشہری پر کرنے کے لیے کل کا اور الحمد نے بہت خپت ہے بغیر سے بدنیتا اور احمد اللہ نے کہا کہ بلاک کو جان چکے حکومت کیا ہم کیا کریں تو اس کا بھی کرفار سے میں بہت قدر کرتی ہوں ان کے احباب آپ کے آپ کے بڑوں نے مارے اباؤ الزاد کے ساتھ میرے پتا جی کے ساتھ مل کر ہندوستان کی آزادی میں بڑا کردار آزاد کیے بار آپ ہندوباد کے حق کا مذہب ہے اور اسلام باغ آئے کو میں اور تحریر کیے عثمان باغ چاہئے ہوئے ہیں ہندوستان جو کارکرم کے جاتے پسند مدنی صاحب نے بیان دیا کہ ہندوستان مسلمانوں کا کہ پہلا مسلمان آدم علیہ السلام وہ سری لنکا سامک ہے اور وہ پہاڑ کا ابھی بھی کھویا جمع وہ کہتے ہیں اس پر ایسا آدمی کے قدم کا نشان بھی ہے دو ہزار پہلے آسم محمود اسلام کا اور پہلے آدمی اللہ کے سمت تھے اور ایک چیز یہ الزام عرص کے لیے دنیا کی زندگی کو مخصوص آزمائش ہے تھوڑی سی ہر ایک آدمی کا ہے کہ کی یہ چاہتا ہے علم تبارک ملک وغیرہ آلات میں شہ سبھی بابرکت اولاد اتحاد میں ملک واضح پر اللہ خلق الموت الگ الگ موت اور گیا تھا نے پیدا کیا زندگی کی اور موت کو کس کے کی پیدا کیا جس چیزیں کی پیدا کیا موت کو زندگی کو کس کے کی پیدا کیا نمبر اور عمل یہ کنبہ سماؤں گا تھا آزمائے ان کو جانتے ان کو امتحان میں سنبھالا تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ایک آزمائش اس کے بیاض اہم اثر کام کا اللہ والوں کا مقصد کبھی دنیا نہیں رہا اور اس کے لیے امبیاز مستقبل کو حکم ہوتا ہے اللہ کی یاد اس بار سے الگ کا اللہ کی یاد اتنے بار سے امبیاز مستقصہ صرف استعمال یہ مال کرنے والے ہوتے ہیں اور جم کر انتراضی امال کرنے والے ہوتے ہیں اہ دفعہ ہمارے بار رابستہ بیان کر رہے تھے تھے شرابی امال کے پہاڑ اجتماعی امال کے ذریعے کے برابر سے بڑے خوشی ہوئے بس سب سے برابر ہاتھوں کر دیا کرو مار پودا ہلکے ساتھ تو فرض ہے فرض ہے نہیں امال ہے فرد گئے مقصد اور تجویز کرنا پھرنا پڑانا تجویز کرنا کا مقصد تب بنا ہے کہ وہ ان امال کا ہادن ہے بہتری امال کا سادن ہے تجریل کرنا استعمال تو آپ کیا کر رہے ہیں گاڑی ہمارے اس کا اس کا جم کر انفرادی اعمال کرنے جم کر ساری کرے رات جلدی آبی رات حاضر سوسائی رات ہارج ہر ہر وقت اللہ ریاست میں ڈوبے ہوئے اس پر ساری گائی کی ٹکٹ جم کر عبادت گیٹ کی ٹکٹ اور اس میں سے कहते हैं कि जो इंकारी तालिख मामला होता है इंप्लाई वाले वाले इसको इंकाली तालिमला कोलायक वालयी अल्लाह सिंह के साथ अनुमान खाता इस टेट की कठी जगत होती है एल्ला वालों को इस का दीचरे बोल देना बहुत कुछ कुमर है رہ کر مجاہدہ اور قربانی ہوتی ہے کے پاس بیٹھ کر اس کی مریض سے ادا ہوگا کر اور ان کو ملنے کے لیے جائیں لیکن بیاست کام کے لیے جانا کیا جا ہوتا ہے مطلب مجاہدہ ہوتا اس کو تو وائٹ ہے وہ دوسری اس کو جو جانا ہے پورا مجاہدہ گا ہمارے موبائل اور اسٹیشن کے ساتھ بڑی کار دور کرتے ہیں کچھ کرنا بس کا رہنا ٹیکسی کام کم جاتی اس کی یاد پورا کرنا ادھر گھومنا تھوڑی دیر زیادہ ہو چلا کہ یاد میں رکھنا ان دیر بات کرنے ان جیسے الگ الگ چالیس والے سے ہٹ کر کس طرح بنا مل جائے گا یہ ہمیں اس کی آپ کو بہت بڑے بڑے ہے اس ہے ساتھ جنگ کا مال کرنے والے ہوتے ہیں جنگ کرداؤ دینے والے کو سارے سارے بات کو کرنے والے بھروس سے اللہ کرتے خدا بنتی ہے مقابلے رپورٹ میں ایمان کی صلاح امان کی سلاسے کسلا حکومت مقابلے ذریعے مقابلے مدد کر سب ہے جب آدمی گجاشن نہیں رکھ سکتا ہے صایب نے پہلے نماز شروع کی مان درست کیا نماز شروع راوت کی بات پانی شروع کی پہلے قدم دوسرے قدم نہیں رکھتے نماز شروع کی ایمان درست کیا نماز شروع کی جن کی داخ اپنے گھر پر دینے لگے روڈ پر اداب شروع ہے یہاں تک کہ نو اس پر آئے ساتھ نہیں ہے کوئی گار نہیں اس کے ساتھ سنی نو آباد جب ہجرت جی ہجرت حمل یہ اللہ کی مدد کو غلط جانے والا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کی پکڑائی اور فوراخ کو ڈوبا ہے وادی پیا میں لے گئے سینا میں وادی پریہ میں لے گئے اور وہاں کام کرنے لگے دن بجلی بڑا ہوا کیا ہمارا بلک ہو ہماری امریک ہو اسٹیک ہوتی ہوتی ہے پبلک ٹیریٹری گورنمنٹ بھی لینڈری کا حکومت بھی کچھ ٹیچر بھی ہے جس میں ایسی باہ کریں جاتا ہے اس لیے کو عمل کرنا پڑتا ہے وہ کتاب اللہ کا زیادہ آ کے جو ہے یہ جب والم کراتا ہے اور اس میں تمہیں earth... اللہ پاک غلبہ دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا لیکن آپ اجاگر کرنا پڑے گا میں نے کلیا پوچھا ان کا نقطر پورا آپ مارکان کیا آپ کے سبھی دھاپنگ ایک آپ ان کا والوں کو سب اللہ دلا ان کا جات میں لگے آپ کے مجھے بڑی اللہ علیہ احمد العلیہ نے قدرت لکھنؤ میں لکھے ہوئے ہیں کہ خدا علیہ ایک نیچرل پار یہ قدرتی عمل ہے یہ اس کی غریب سرتا ہے جس کے پاس قویت ہو اقلیت ہو سکھاوٹ ہوجاد ہو, ایک خاص آزاد کی ہو جو اس پر آگے کبہ رہی ہو اس تو اس کو ابھی نسلیت بھی ہوا سی اکلیئر شاسک کہتے ہیں ناجائز اس پر اپنے بڑوں کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ایک زبروں کی مدد کرنے کے لیے کھڑا جانا نہ جائز ایک آسک اصلیت قوم کا باہر ہو اس کا کوئی مسئلہ ہو سکے اور کریکٹینڈ آم دکھا کسی مسئلے پر ساری فارم کا اشیا مل کر اس پر لے کر ڈیمل کرنا سمیک ہو اس پہ سی ایس بھی ہو اور اس کے پاس مالیٹ دیو اور اس کے پاس خاص دیے مطلب بہت زیادہ رہتا کہیں تو کوئی کرتے اور کچھ ویار بھی ہو بادری بھی ہوئے اور دوباہ اور آج آدمی کو تیار ہو جائے جس سے یاد آباد کے لوگ کام کردان کے آئی کے لوگ رات کو ٹیکسی والے بٹے کے اور یا ہمارا پروفیٹ آئے کہ رات کا حالت ہو جائے گا ہمارا دندا ہو جائے گا تو شاید بعد کے بعد اسٹوڈ میں کر سکتے ہیں ٹیکسی والا بٹر وہ جا سکتے ہیں اور کیا رات سکتے ہیں آدھا کام کرتے ہیں بس آپ کو سال ہے اور آپ کو سوائٹ کرے سارے فرضی ہے شاید بات ہو جانا شروع نہ ہو جانا بند کیا ڈائریکٹر صاحب نے جان لیا کہ چکر گرد اور وہ کہا جائے اس لگا کر یہ گاؤں سے میں ہر واپس بس میں سجاو ہے نہ سکھاؤ ہے مل جائے گا یہ سبندی مل جائے جیسے مل گیا تو جاتا مڑے ہم پہلے ہی بیٹھے رہے گے نہ کلابی میں بڑی ان کے ذہن میں یہ بات ہو جائے گی اللہ کی پکڑا بھی چند سال کا چہرائے سینے پر رکھا پر خات پر میں رکھا گیا لوگ ہاتھ پا گئے جی جی بڑیوں کو چند سال کیون سے جو آزادی کی پوری بازار میں سہرا ہے پوری زندگی آزاد ہوگی چار سواری بھومی گزاری کون سے میں کو کیا بات ہو گئی ارول کے بعد ہوئی اور سیکھنے میں جا کر نے حملہ کیا اور کیا تھا مسلسل نے شروع میں انترادی دعویٰ دے رہے ہیں جس میلہ پھر اردو میلہ کے گھر میں جمع کرتے تھے وابست تعلیم ہوگا پھر اس کو دعوت دینا جمع ہونے کے بعد تعلیم ہونا رات کے بارے میں خراب ہونا پوری پوری رات آپ ہیں آج رات پوری رات آپ وکاس کا بہت سارا چار ملک ادھر سے بڑے ادھر سے اس کیکت تھی کہ سوریہ مذمل نازل ہوئی ہے پہلی بائی سور مزمل ہے مانا ہے جس کو نہ دیکھوں اور مان کے گھروں کر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو آگاہ کرو اور رب برائی کرو دلی. کی پڑھائی جان کرو وہ داویہ پر امر ادارہ اگر پہلی باری اس کو مانا جائے تو دعو دینے کا متعلق بتایا گیا اور کئی روایات میں سورج نڈمبل جو ہے وہ پہلے ایک رکھ کے بعد وہ یہ سوریہ نڈمبل اس میں کیا ملے مجھے ہار سامان تو آپ نے شیام کو اصل تصویر کی ہے کہ دن کو ساتھ ہی آپ کرتے مزدوری کرتے ہیں روکی کماتے ہیں آپ سارا دن جو ہے دھیان میں کام کرتے ہیں یا پوری بات میں کھڑے ہوا کرے آج بھی کھڑے ہوا کرے یا کھڑے ہوا کرے ہیں اور پوران دوس نے تبدیل کے ساتھ کرے وہ اور ٹکر کو ہم متبادل کر سب سے کٹ نکال کر اس کے ساتھ آ ہو گئے مطلب تبدر وزٹ اور اس کے لیے جن پان کے اختیاروں کا ہوتا ہے تو یہ جاور دینے کا مدد اور زندگی جیڑھ افطال میں آ رہا اپنے اسپال ہو گئے بخش ضلع کروائی پھر اس کے بعد یہ بندروں کو آپ کر کے خود آپ کو بغیر سیل گزرا میں کما کے مجھے احتارا تھا کہ ارد سمر آنے والا ہے میں کچھ طرح کیا مدد لال قلعہ میں چلتا آپ وہاں پہ پیار خبر کریں میرے بارے میں یہ تو کیا ہوئے تھے ہمارے ساتھ ہوئی اس سلسلے میں مو مکیاں پانی ہوئی تھی ریزرو ٹکم ہوگا ریزرف سے خبر ان پر کریں گے جہاں تک کہ جس رات آپ کے گھر کا گھیرا ڈال کر آپ کو ٹھیک کرنے سے مسئلہ ہوگا کا اسی لات آپ کو مت خرسلیہ ضلع میں آپ گھر میں اور میں ہیں اور کیا ہے اور آپ اسے خرطریا جلد کو جگا کا وسیع کی کہ اپنا اپار کی میرے ساتھ مانتے ہیں یہ ان کو وجہ اور میرے رشتے پر لیا اور آپ میرے پر کو لے کے وہ جاننا میرے ستر ستر اور یہ نام دن بلا نے ہائش کر کے دیوار ان کے درمیان اور ان کے درمیان سے وہ بہت کچھ یہاں سے ہوتے ہوئے اور آپ مجھے کچھ خاص بھی اور اس کو سب کیا میں وہاں پہنچائی منتظر مدد ملنے لگے اور ملنے کے بعد آپ نے پاس جاتی کی ضرورت کی سب کو چار سب کچھ کچھ سے رہے اور بچپ کرے سب کچھ دیکھتے رہے اور آپ نکل گئے اپنے بچوں کو نکل گئے نہیں اللہ اندر بعد میں پڑا ہوا ہے نہیں غلطی ہوئے الگ اچمبے بڑھا دیے جا کے کلو لے لیں جلدی اچمبے بڑھا دیے سارے جاتے سبجیکٹ اور کوئی جیسے باہر میں ڈسٹرتی ہوں ساری بات اسمبے کو میرے پاس لائے گئے اور وہ بستر پر آ کے پڑا ہوا ہے نہیں کبھی نکل گئے آگے نکل گئے میرے پاس بزرگ پاس صبح جا کے اگر لگا تو کے ہے ہزار جیل کو سارے پیسے کیے ان کی آپ کی خدمت نازر کی اور بنایا کہ میری طرف سے آپ کو حلیا ہے کم ہے آپ بنایا کہ اس کو میں کوئی ہلیا نہیں کرتا کر سبر کا اتنا سواب ہے وہ سواب کو آپ کے اپنی لاز کے لیے کہنا دس بند بجن پروتھ کا سفر ہے تو تین دن جو ہے وہ گھوڑے پڑا کردن پروگرام چڑھنا اور آج ادنی پروکٹ سفر پر چل کر ڈیڑھ فیٹ اونچی پاڑی پر کر اور غارے ہزار میں بنا لے لیا گیگارہ سو ڈیڑھ فٹ چلائی دس منٹ کے بعد چیکنگ کرتے دس منٹ چڑھتے اس طرح کے آئی کے بعد بزرگ سے یہ موت کا بدل میرا بہت سارے ساتھ سے چڑھ لینے کے اندر خبر تھا دس پکچر کے بعد موسم بدل سکتا تین لاکھ پناہ لیے بکری باہر کا باہر سے کئی بکری چلا دیتے جب ڈھیرا ہو جاتا تو بکریاں وہاں تک پہنچا دیتے ایک لوگ بکریاں پہنچا دیتے ان کا دودھ پی لیتے اور بس پھر وہ اپنی بکری کو لے آتے تین دن آپ متیاں بنا اور جس کے لیے پہنچ جانا تھا وہاں دن صبح دیشت, نے محنت کر کے حوصلہ بنا کر تنگا دے دیا اس میں اور اس کا جلا کر دیا مکی نے تو جب آ گئے تو آتے ہوئے اس نے اور دیکھا کہ ان کے قدم ان کو اندر سمجھ رہا کھڑے ان کو بہت غام ہوا دکھ ہوا گئے تو ان درفار ہو رہے ہیں تک پہنچ گئے تھوڑا حایت میں ہو گئی سانس میں روما گا ایک جب الحا ہے میلا سا کر ملن لا مانا گو دو میں کا دوسرا جب کچھ ہے وہ غار میں جب کرتے ساتھی سے سے, سے, سے سا جب جب ساتھی سے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو شیخ اور کا شادی ہونا آئے سے سابق ہے اور جو آدمی جو ہے کہ وہ کاپڑو گئے اس کے پورا شاہد کا انکار کرتی ہے اس پہ کشید اس بار کو کہتے ہیں شاہیت انکار ہو جاتا ہے اور انکار جو ہے یہ اوپر ہے جب ملا ان کا جو ہے مانا جبکہ کھا کر کے ساتھی سے کھائی ہو, جماعت جماعت postage, ایک نہ خالی ہو اللہ ہمارے ساتھ اللہ کا ڈرو نہیں ڈرو نہیں کہ مرضی انہیں ڈر ہوئے میں جانے جانے میں کھڑا تھا کہ جمع جماعت عمر کراتی تھی اور ان کے آگے بیٹا اتنا ڈرو نہیں ہو بھوجن خنگ ہو گئی اللہ تب خدا اللہ رام خالی ہوں اللہ ہمارے خاص اور یہاں پہ جو بات کی آپ دیکھیں گے سبوت میں وڈے دیے ہوئے زیادہ قدر ہوا ہے تو چند دنوں سے بند ہے کار یہ تین دن مکمل ہو ساتھ نکلے اور بندوجی کو میں کے نام بھی مکر کیے سو روپئے کتنی بدھ ہوتی ہے ایک منٹ ڈال کر رکتی ہو منڈی میں اسی ہزار روپئے یہ چھ مہینے پہ رہے تھے ایک لاکھ بہت اَسی ہزار ہوتا ہے سو روپئے کتنے ہو گئے اسی لاکھ نہیں اسی لاکھ روپئے کے اسی لاکھ روپئے نام اب لوگ دوڑ رہے ہیں کوشچن کر رہے ہیں وہ سل ایک راستہ تو عام ہے اور ایک راستہ ہے بہت خطردار اس پر ڈب کو چوک تو آپ کا کیا امریکہ کس راستے پر تھے پابند خبردار راستے پر تھے ڈبے تو اتنا غم ہے کہ وہ چلتے تھے کبھی آپ کے آگے ہو جاتے تھے کبھی آپ کے پیچھے ہو جاتے تھے کبھی آگے ہو جاتے کیونکہ تلاش کر کے بعد ایسا راستہ ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے حملہ آ جائے میں آگے ہو جاتا ہوں کو خطرہ ہوتا کہ پیچھے حملہ آئے گا تو پیچھے اس وجہ سے مارکیٹ ہوتا ہے یہاں تک خطرناک کی پر پڑا ہوا پڑاؤ آ گیا ڈاکٹو آپ آئے آپ ہم دیکھا کہ دو آدمی ہیں تین آدمی ہیں ایک راہ پر ایک راستہ خرو کا دو آدمی ہے اور ڈالتے کبھی لوگ بستی آ گئے پھر رام کو پھر رام آ کر آ کے ہم تین آدمی ہیں کبھی پوری بستی ہے مجھے بعد میں آگے آیا ڈاکٹر کا سوچا اور اس کا حل کریں گے خرید ہوتی اور ہمارا جو من آنچن آپ کون تو نہیں کہ دس ہم تو ضری لو ہم بھی ہے رہا بند اکن مکرما تھا اجیت ادائی کا ایک ہی جگہ پر گئے وہاں پر ایک اور گمرے میں جان ہوا ہے اس میں گراہ فرمایا ہے اور دس فٹ کھڑا تو اس کے فرمایا ہے دس کا سب لوگ رہا ہوا اور یہاں سے جا کے سورا کا سوراکہ آ گیا سورا کا رس کا سوا ایک دن کا وہ جب آ گیا اسے دیکھا کہا کہ بس میرا نام سب ہو گیا اسے پکڑنے کے لیے گھوڑا بڑھایا آپ کی طرف دودھ بڑھایا گھوڑا جب فری پہنچا گھوڑا گرا لوٹ کا پانی گیا پورٹ آدمی دودھ کا کپڑے جڑے اپنا کچھ کیا پھر گھوڑے پر بیٹھا پھر دوڑایا گھوڑا پھر تیس بار گھوڑا نے دوڑایا آپ گھر پہنچا گھوڑے چلے کے چکر زمین میں ڈاکی بہت ہو گیا اور غلط ہو گیا کہ میں اسی عام آدمی سے مقابلے ہوں. پاس اس ہوا نہیں ہے اور میں غالب نہیں ہوں باقی سب چیز کو میں غلط نہیں آ سکتا ہوں اس کی مدد گزر آتی ہے دعا ہماری آپ کو دعا سمائی گھوڑے سے قدم نکلے تو بیچ نکلے اور ہاتھ تک ان کی دیکھیں کچھ آئے اس کو مزید اس سے یقین مضبوط ہو گیا یہ تو عام شخصیت نے جو غالب آنے والے ہیں تو اس بچوں کی مگرضربوں میں گرنے والا ہے سوچنے آ گیا سوچنے کا یار سن رہا تھا مگر میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن اس سر پر یہ بات کو گھومت ملے گی تو آپ مجھے اس میں سے احساساتے بات کہا جب بہت جگہ والے بننے والی کہاں پر میں اس کا ایمان کے مندر حکومت کے دنیا معلوم ہوتی ہے نہیں تو فقت اللہ کی بلا دیجیے جگہ چاہیے اللہ کی بلا تو دو دن پہلے دس میں یہ واقعہ آیا جمعہ دنوں میں دس تھا جن میں شروع کیا میں بارہ بارہ ماندار ہوئے آ رہا ہے پورا تمہیں بتا جمعرات جمعرات ہونے کو دونوں امام المداد بتن الفظ اللہ جس کا نہیں کوئی رقم پر پلے والا چلنے والا کوئی مخصوص نہیں جس روزی اللہ کے دور میں نہ ہوئے گروہ سامان ہوئے مندر میں ہو رہا ہے تو ہم نے کہا پیسہ سامان کھانے کے رکو سے نہیں انہوں نے کہا کہ آدمی بیٹھ کر آدمی بھیج کر ادلا کرو اور اپنے لیے کھانے کی بندوبست کرواؤ دو آدمی تو حضور پر رہے ہیں امام عمدہ بتن بال رسک رہا رہا مسکاؤ تھا کوئی ان چلنے والی حضرت ایسی نہیں ہے روزگی لگے گی اسی لیے سارے انہوں نے کہا کہ حضرت کو کہہ رہے ہیں کہ روز میلتا ہے سوار کرنے کے لیے آئے پریشانی کریں اور ملاقات کر کے چلے گی ہمیں جگہ پر گیا ہے تو یہ تو لگن بھرے ہیں گلے ہوئے لگن بھرے ہیں شوٹ آیا سب نے بڑھ کر کھایا بچ گیا انہوں نے کہا تو یہ چاہیے ہو جائے گا حضور کے پاس بھی بہت مہمان ہوتے ہیں کہ وہاں بھیج دینا چاہیے کے لے کر ہم نے کہا چلا اللہ نے جو آپ نے کھانا بھیجا تھا تو بہت زیادہ سامنے کھایا تھا کہ بچ گیا ہے کہ ادھر کھانپ گیا پھر نمائش کے اندر اللہ بارہ تالانہ میں تمہارا دور ہمارے پورا ساتھ ہوتے تھے مدد کے ضرورت حال میں تھے اپنی اس بھاگ میں بیان کیا کر کے پورا گھنٹہ گھنٹہ بیان کرتے لیکن ایسا دھیان ہوتا کہ نقل میں شاید یاد کر کے لوگ بیان کرتے ہیں نا اس پوری کوٹ سے لوگوں کو دیتے ان کی بات کیا کہتے ہیں اور ایک گھنٹہ بیان کر کے بس لوگوں کو جان دینے پر ہیں سنا رہے ہیں تشکیم اب نے واقع بیمار بماری تشکیل ہوئی آدھی رات کو بستی میں پہنچ آبادی رات کو کھانے کا کیا بجے بس ہو سکتا ہے سوچا کہ یہی ہے کہ نماز پڑھیں ہم لے صبح بس دیکھیں گے کچھ فون کی روڈی ملی کیا کر کے نماز شروع کیے اور دوران نماز کھلا اور گرد اور کچھ کئے مسئلے جانا شروع ہوگئی ایسی کچھ گیارے شروع ہوگئی کہ نماز گڑبڑ کر رہی اس سے ہماری کیا نماز اپنی نے مکمل کی سلام کرا سوال میں آ گیا ایسے کہا کہ دیے جی. ہم نے کھانا پکایا تھا مہمانوں کے لیے اور مہمان اظہار کرتے رہے اب تک نہ ہے اس کے بعد تو آنے کا علاج نہیں ہے گے ہم سوچا کہ کھانا ضائع ہو جائے گا مشور کی طرف جاتے ہو سکتا ہے کہ مشور باتی اس کو دے دیتے کیا, کیا ہے نام موجود تھے کھانا بنا لگ کیا ہے جلد کا رکھ لیں تو فلدی ڈالا اللہ نے مارے دیے دیکھا سبحان اللہ تو سراگا جا کر فرمایا کہ ایمان کو بدلا کرنے پہ رب ہے نہیں دیا کہ جی بخل ہمارے نایات میں ایمان دیا ایمان لایا تو ایمان لایا کرنا پڑا نے کرنا ایس راک میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن بیٹھا کا کسرا بادشاہ ہوتا تھا آج کل کا آج کل کا ایران آج کل کا और آج کل کا انار اور یہ گرنگ کو سارے سنتھارت کتنی بڑی بلکس. ان کو بڑی اہم تھی آس طرح سے کس طرح کے دیکھ دیکھنے تیرے اصل میں دیکھ رہا بھارت کا بادشاہ کے کنگم تیرے ہاتھ میں آئے بڑی جگہ یہ اپنا من لکھے ہوا آپ سے لیا انہوں نے واپس ہوئے اسلام قبول کر لیا پھر بعد میں مجھے منوبر میں آئے ادب فاروق اللہ کے زمانے میں جبکہ فارغ فتح ہوا ہے یہاں فتح ہوا ایران کے سزانے پسند نبی میں آئے سونے اسانی کے ڈھل لگے سونے سان کا اتنا بڑا ڈہر تھا بس ندی میں کیا طرف کھڑا ہوتا تھا تو اس طرف کیا نظر نہیں آتا کم نو فٹ ہے بہتر ضلع نو فٹ چھ خاص طور پر نگرا جاتا ہے پورے بھارو میں جاتا بھی اور دیکھا کہ بادشاہ کے دربار کا وہ سونے کا گوہا جس پر چاندی کی زین کسی ہوئی تھی وہ بھی تھا چاندی کی اٹنی جس پر سونے کا پالان تھا اس پار ڈالتے ہیں اس بار اس کو بیٹھتے آدمی بڑی چادر ڈالتے ہیں چاندی کا پالانا سے سیٹ جائے جگڑے پڑے گی دشمنی نجات پڑے گی موجود مانا ہے خبر نہیں مانا ہے آپ اٹھا دیں اور مورتی کو آپ اٹھا کر کے گرا دیں گڈل کے ساتھ پڑی ہوئی ہے مسئلہ بدل جاتا کھڑی کی آپ نے دال کے ساتھ ایک آپ موٹی گرائی ہوئی ہے مسئلہ بدل جاتا سی والا کپڑا آ گیا ہے اس کو پہنے تو جائز نہیں ہے اور جیسا کیا سلائی بنا کر جائے سکتے ہو کیا وہ دل ہے چاہے وہ کیا آ گیا پھر آپ نے دیکھا ایک سبوک جی تو سبو جی کو دیکھا یہ وہ سبوک جی کے بادشاہ ہیرو ہیڈ رکھتے ہیں کہ ملک جب ختم ہو جائے تباہ ہو جائے تو کو میں اپنے ہوتا ہے فوج پیاری طرح پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ فوج رس آ جائے سبجی کو لے کر ساریوں پر باہر جاتے ہیں اور وہ ہیرو کو جہاں پر ہی بیچے اس کی بعد میں زندگی ایڈوینچر کی ہو سکتی ہے اتنا سال اس سبزی کو ہٹایا کہ یہ کتنے میں ٹھیک یہ بجائے سلا کر اس کا نام لکھے ضرور نہیں پتا اس قوم کے سپاہی کتنے جانبدار ہو کروں اربوں روپئے کی مالیت کس طرح کھلانے کو دیکھتے پرفارمنس بڑھ پھر آپ نے بتایا کہ کسرا کے کن نکالو سبگر مجموعی بڑے گئے تو طرح کے کندن کون نکالو کیسے نکالتے اس میں ہے نکالو بجا سے ان کو روشن پتہ نہیں اس بات کیا کام کر رہی ہے خیر نے خیال کیا کہہ رہے ہیں ہاتھ کر رہا ہوں یہ ہاتھ کر رہا ہوں ہاتھ کر مارے کتا کے ٹنگنگ ان کے بھائی کے نے فرمایا ہوا تھا کہ سڑکا جو ہے یہاں کہنے تھا اس کو مجھے پتا تھا کہ گھر سڑا کا بلا کر لاؤ سڑا کو بلا کر کہ وہ کنر بنائے کس بات کے اس کا جو ہے وہ شاہی نباس بنایا اس کا افا پکڑوایا سرپار رکھوایا پورا جائے کو شاہد بات اس کو کھڑا کیا اور حضور صلی اللہ نے بات بتائی ہوئی تھی وہ ساتھ اپنی حق ہوئی ہے کیا کر ہے کہ تلاسی نے غلامہ نے محمد غلام محمد ہیں صلاحی بادشاہ جو ہیں وہ تو حضرت محمد صلی اللہ غلام ہیں اور جہاں آپ نے غلام وہ بادشاہ ہیں صلاحی ہیں غلامہ محمد غلامان محمد ہیں صلاطی جہ کر ان کو شاہوں کے سر دھک گئے کر ان کو شاہوں کے سر دھک ان کے ادنا غلام شاہ جی سب کھانسی تھی خیال ہے کہ اگر شہر بچن کو پڑھنا ہے اسی گلاشا کرتی لوگ دعا کے اسی گلا شفا کر کے بات کا حکومت ہو گیا دس ہزار روپئے تبا کی میٹنگ میں دولار کما کا شور نہ یہ رنگ نہ ہو گزاروں میں یہ جاؤ آفا خاصی جان بہرے مکان ورزی کا ہم جیسے آرٹو کا بیجام بیٹے یہ کتاب یاد آ گیا دیکھ کر ان کو شام ہو سر کے ان کے اپنا کو کے سر کے ان کو کے سر کرتا تھا اس فقیر کو گولی کے لئے بھارت کا گورنر بنا کر واپس لیا لیکن یہ گورنریاں یہ بھارت گورنر کی دنیا کی چیزیں یہ سارے مشہور نہیں خود اس دن ہمارے بدھ کے دن تھا منگل کے کا کے بعد اس میں آپ کو اللہ دیجیے کہ فاطمہ ضلع کے موڈی صاحب ہے صاحب نے حضرت علم امران حسین اب اللہ میں کہا کہ کیونکہ ہمارے خاص لوگوں میں سے ہے کیا میرے ساتھ فاطمہ یادو کو جاتا ہے کہ میں حاضر الدو کو جاتا ہوں دونوں آئے آپ نے آواز دی کہ میں گراؤنڈ فاطمہ ضلع دکھا کے آپ اکیلے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے لیکن میرے ساتھ تو عمران حسین بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بات یہ کیا بار ہے سفر جادت نہیں ہے پردہ کرنے کے نے آو اپنی زیادہ مارک بیٹی انہوں نے پورا پردہ کیا اپنی بار کا دن چھپا کے تھوڑا پردہ کیا اور دو رات مل گئے بیٹی کیا ہمیں کا یار کل میں بیمار میں میں درد ہے اور بھوک کھیلنے سے درد اور زیادہ ہوا ہمارے بیٹی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی تین دنوں سے دیکھا ہوں اور اللہ کا دربار ہے میرا مکان سب سے زیادہ ہے میں چار سال تو اللہ سے مان لیتا ہوں لیکن میں نے نہیں مانا میں آپ کو دیا کر خبر کی تلسیم پروائی اور مشارت دیں کہ تک ساری جنت کی عورتوں کی ہے نے بڑے آگے بڑھائے بڑے بچے کے تین افسے نے تبدرہ کیا انہوں نے ان کو روم نے محنت فضل میں باہر کی شہید کیا اور انہوں نے شہادت کو قبول کیا آسیہ روم کی بیوی اور مریم اللہ عیس اللہ کام کی والدہ صاحبہ اور ٹکڑا بھی علاقوں یہ کہ کہاں جب آپ میرے بار میں جن کی عورتوں میں سردار رکھتے ہیں آپ کے بہت ہی جن کی عورتوں میں سردار رکھتے لیکن تاریخ کائنات کی خاتون تو حضرت فارما کوئی یاد کرنا جہاز نے شاہ پہ لکھا ہے جب احرام کو جب بہت سی مشکل پیش آتی تھی بالکل بھی تھی کہ جو دوبارہ لوگ نہیں کر سکتا تھا وہ سمے تھوڑا ادھاتما جلد امباری شدت میں حاضری کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس سے اپنا لکھا ہے کیسے کیونکہ میں نے بہت کاستم پڑھ کر اس کا سوا ادھاتما اور اس کے لیے پنچائی بھی تھی میں نے خط کا کیا اس کا صاف اکثر فاطمہ علاقے کا تھا پر اس کا جو ہے اس اکشر میں نے پاٹنا کے علاقے میں تھا اور پھر میں اللہ کے دربار میں تو رسیدہ کپڑا تیار لین کے وسیلے تھے میں نے مستقبل فرمایا ایک ہماری ہے کہ بھابھی ہے جو جرمن عورت بھی اور مسلمان بھی تھی میں کی جرمن اور وہ ان میں بارش ملک مرتی تھی کہتے وہاں آپ ان کو پاٹنا گندا نے ادیا کو فرمایا کہ شہاب کو کہو کہ اس کی فارش کر لی اس کا کام ہو جائے. اللہ نے ہاتھ سید آئے چار لا بننا یہ تو حدیث شریف ہے نا اس وجہ سے پڑھتے جن میں یہ آئے حدیث شریف ہے اور ذرا جو سر والے پودی صاحب تو اس کو بڑے سائے پانچ مسجد کا رائے بڑے کافی کے ساتھ کچھ بڑا ہیں تو اور اسی ہیں اور ہر جگہ کو جو ہے ان کا نام جو ہے یہ نمبر کر لیا جائے قربانی کی جیسے اور کوئی انیس سال کیمر میں یا سال کیمرے میں پاس ہوئی God bless you.